نبی اللہ کامت بھی مثل اذان ہے یعنی جو احکام اذان کے ہیں وہی اقامت کے بھی ہیں چند باتوں کا فرق ہے شاء انشاءاللہ آپ کو بیان کی جاری ہے. کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکرو ہے بلکہ بیٹھ جائے جب مکبر حیا علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا جو, ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بیٹھے رہیں اس وقت اٹھیں جب مقبر حیا الفلاح پر پہنچے یہ حکم امام کے لیے خلاصہ یہ کہ حیا الفلاح پر کھڑے ہونا امام اور مقتدی دونوں کے لیے مستحب ہے آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ وقت اقامت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں یا جا جب وہ اللہ اکبر کہنا شروع کرتے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک ہے کہ جب تک امام مسلح پر کھڑا نہ اس وقت تک تکبیر تک تک نہیں کی جاتی یہ ساری باتیں خلاف سنت ہے سنت یہ ہے مستحب یہ ہے کہ جب معذین کبر علی الفلاح پر پہنچے اس وقت امام اور مقتدی جو بھی ہو اس وقت کھڑے ہوں نصوص فقہی ہی یعنی فقاہ کرام نے جو نصوص بیان کیے جو دلائل بیان کیے ساری کتابوں میں لکھا ہوا فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ایک باسلا کہ امام اور معذم کے لیے مستحب امام اور مقتدی کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب اقامت میں موزن حیاء علی الفلاح پر پہنچھے اس وقت کھڑا ہو جائے سب کتابوں میں مسئلہ لکھا ہو کسی نے بھی اختلاف نہیں کہا ہاں امام اور موزن پہلے سے کب کھڑے ہوں اس کی صورت ہے اس کی صورت یہ کہ موزن نے تکبیر کہی اور امام سامنے سے آیا یہاں سے جیسے کہ یہاں سے آیا یہاں سارے نمازی کھڑے موزن نے تکبیر شروع کر دیئے اس وقت سارے لوگ کھڑے ہو جائے یہ صورت ی دوسری صورت یہ ہے کہ امام پیچھے سے آ رہا ہے موسج نے تقبیر کہنی شروع کر دی تو لوگ بیٹھے ہوئے امام جس جس سطح میں پہنچتا جائے گا وہ وہ سب کھڑی ہوتی چلی جائے گی یہ مسئلہ کتاب میں بیان کیا ہے کہ اس پر کوئی عمل نہ نہیں کرتا جو عمومی مسئلہ ہے کہ امام بھی موجود ہوتا ہے نمازی بھی موجود ہی ہوتے ہیں ہمارے مساجد میں تو اس وقت کے لیے حکم فکاہ نے یہ بیان کیا کہ سارے کے سارے مختی اور امام ان سب کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس وقت کھڑے ہوں کہ جب مح الدین علی الفلاح پر پہنچے مسجد محلہ یعنی جس کے لیے امام و جماعت معین ہو امام صاحب مح صاحب اس کے متعین ہو نمازی بھی عموماً متعین ہوتے ہیں مسجد محلہ میں جو نمازی ہوتے ہیں ایک دکا دو, دو چار جو آگے پیچھے آگے وہ آگے اکثر نمازی معین ہوتے ہیں تو وہی جماعت جو یہ قائم کریں گے وہی جماعت اولہ کہلاتی ہے اور اسی کو جماعت مسنونہ بھی کہتے ہیں تو جب جماعت اولہ بطاریق مصنون ہو چکی سنت کے مطابق وہ جماعت ہو گئی اور ہی جماعت اولہ کہلاتی ہے تو دوبارہ اذان کے نام ہے اب دوبارہ کوئی آئے اور انہوں نے اذان کے جماعت سے نماز پڑھنا شروع کی ان کو دوبارہ ازان کہنا یہ مکرو ہے ہاں بغیر اذان دیے اگر دوسری جماعت قائم کی جائے تو ایسی صورت ہو سکتی ہے ممکن ہے ایسا لیکن امام جو ہے وہ محراب میں کھڑا نہ ہو بلکہ دائیں یا بائیں ہٹ کر کھڑا ہو تاکہ امتیاز رہے فرق رہے کہ یہ جماعت جماعت اولا نہیں ہے بلکہ جماعت ثانیہ ہیں اس امام میں جماعت ثانیہ کو یہ جو دوسری نماز پڑھانے والے امام صاحب ہیں ان کو محراب میں کھڑا ہونا مقروب ہے یہ کس مسجد کا حکم ہے مسجد محلہ یعنی وہ مسجد جس کا امام متعین ہے نمازى متعین ہے اور اگر مسجد محلہ نہ ہو تو کیا حکم ہے جیسے سڑک بازار اسٹیشن سرائے کی مسجدیں سرائے جانے جو لوگ آجی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں پھر آگے سفر کر جاتے ہیں تو ان کی مسجدیں ان میں نہ امام متعین ہوتا ہے نہ مؤذ متعین ہوتا ہے نہ نمازی وہاں کے معین ہوتے ہیں اب جیسے اسٹیشنوں پر جو مسجدیں ہوتی ہیں ان میں نمازی متعین تو ہوتے نہیں ہر گروہ آتا جاتا ہے نماز پڑھتا رہتا ہے نماز پڑھتا رہتا ہے چلا جاتا ہے دوسرا آتا ہے تیسرا پڑتا ہے چوتھا ہے اسی طرح سرائے جہاں لوگ پوری کے لیے ٹھہرتے ہیں جیسے کہ سفر کریں اور راستے میں کسی جگہ پڑو کریں چائے وغیرہ پہ پھرا کے چلے یا کھانا کھا کے پھرا کے چلے تو وہاں جو نماز کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے تو وہاں پر بھی امام مہین نہیں ہوتے نمازی متعین نہیں ہوتے ہر آنے والے نماز پڑھتے ایسی مساجد میں چند اشخاص آتے ہیں اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں پھر کچھ اور آتے ہیں وہ اللہ حادیاس اسی پر آپ دوسروں کو قیاس کر لیجیے اس مسجد میں تکرار ازان مکرو نہیں ایسی مسجد میں اگر دوبارہ اذان کہی گئی تو کوئی مکرو نہیں بلکہ افضل ہے کہ ہر گروہ جو نیا آئے وہ جدید اذان اقامت کے ساتھ جماعت قائم کرے ایسی مسجد میں ہر امام محرابی میں کھڑا رہے یہ اس مسجد کا حکم جا امام معین نہیں ہے جو بازاروں جو اسٹیشنوں پر اور سرائے وغیرہ میں یا راستوں پر جو مسجدیں ہوتی ہیں سڑک ان کا یہ حکم ہے اور جو مسجد محلہ ہو جس کا امام معین ہے نماز متعین ہے ان کا حکم وہ ہے کہ ہم دوبارہ آزاد نہیں کہی جائے گی جماعت ثانیہ اگر کرنا چاہیں وہاں لوگ تو ان کو یہ حکم ہے کہ وہ محراب سے ہٹ کر جہاں جماعت اولا ہوئی ہے وہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر اس کا امام کھڑا تاکہ پہلی جماعت اور جماعت ثانیہ میں فرق رہے امتیاز رہے محراب سے مراد کیا ہے محراب سے مراد وسط مسجد ہے محراب سے مراد کیا ہے وسط مسجد یعنی مسجد کا بیچوں بیچ حصہ بالکل سینٹر یہ تاپ معروف ہو یا نہ ہو تاقم اور ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ یہ بنی ہوئی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں محراب یہ ہو یا نہ ہو مسجد کا بیچوں بیچ حصہ جو ہے وہی محراب کہلائے گا مثلاً مسجد حرام اس میں تو محراب نہیں بنا ہوا دیکھا آپ نے نہیں بنا ہوا تو وہاں کا جو بیچوں بیچ حصہ ہوگا وہ بھی محراب ہی کہلائے گا تو مسجد کا بیچوں بیچ حصہ یہ مہراب یہ بدعت ہے یہ مہرب بنانا کیا ہے بےدعد ہے نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہ خلفۂ رشن کے زمانے میں تھی تو بعد میں مروان کے زمانے میں بنائی گئی ہے بدت حسن اچھی بدت ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں تو محراب سے مراد وسط مسجد ہے یہ تاق معروف ہو یا نہ ہو وسط مسجد ہی محراب کہلائی جیسے مسجد الحرام شریف جس میں محراب یہ تاخن محراب اصلا نہیں ہے یا ہر مسجد سیفی مسجد سیفی کس کو کہتے ہیں صحن جو مسجد کا سہن ہوتا ہے نا اس کو مسجد سیفی کہتے ہیں مسجد کے سہن کو مسجد سیفی کہتے ہیں اب وہ مسجد کا جو سہن ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے میرا بنی ہوتی ہے نہیں بنی ہوئی ہوتی لیکن وہاں بھی جو بیچوں بیچ حصہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا محراب کہلائے گا اب جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں باب المدینہ میں بعض مساجد ایسی ہیں کہ جہاں گرمیوں میں صحن میں نماز پڑھائی جاتی ہے تو وہ ایسا تو نہیں کہ مہراب اٹھا کر وہاں رکھتے ایسا نہیں کرتے وہ جو بیچوں بیچ حصہ ہے وہی محراب ہے سہن مسجد کا یا مدنی قافلوں میں سفر کریں آپ تو گاؤں گوٹھوں میں آپ کو ایسی بے شمار مساجد مل جائے گی کہ جہاں لوگ گرمیوں میں فجر کی نماز عصر اور بورشا یہ چاروں نمازیں وہ لوگ سہن مسجد میں پڑھتے ہیں گرمیوں میں اور ظہر کی نماز اندر پڑھتے ہے دھوپ شدید ہوتی ہے تو وہ جو بیچو بیچ جو مسجد کا حصہ ہوتا ہے سہن مسجد کا حصہ وہ محراب کہلاتا ہے خواہ وہ یہ شکل بنی ہوئی ہو یا نہ ہو مسجد کا سینٹر بیچو بیچ والا حصہ یہ محراب ہے جامع مسجد یعنی صحن مسجد اس کا وسط محراب ہے اگرچہ وہاں عمارت اصلا نہیں ہوتی یہ جو بنی ہوئی عمارت ہے یہ وہاں نہیں ہوتی لیکن وہی بیچو بیچ محرابی کہلائے گی کہ محراب حقیقی یہی ہے اور وہ شکل طاق محراب سوری یہ جو محراب سوری کہلاتی ہے شکل نما سوری یعنی شکل شکل والی کہ زمانہ رسالت و زمانۂ خلافا راشدین میں نہ تھی ہے. یہ کس نے بنائی ہے ولید بادشاہ مروانی کے زمانے میں حادث ہوئی یہ اس زمانے میں بنائی گئی یہ بدتیں ہسنا کہلاتی آج کل کوئی مسجد ایسی نہیں کہ جو اس سے خالی ہو سب مسجدوں میں بنی ہوتی ہے جو بدعت بدعت کا رٹا لگاتے ہو وہ جس مساجد میں یہ ہوتے ہیں وہاں پر بھی بنی ہوئی بعد لوگوں کے خیال میں کہ دوسری جماعت کا امام پہلے کے مسلح پر کھڑا نہ ہو لہذا وہ کیا کرتے ہیں مسلح ہٹا کر وہیں کھڑے ہوتے ہیں جو امام اول کی جگہ ہوتی ہے یہ جہالت ہے اس جگہ سے داہنے یا بائیں ہٹنا چاہیے مسلح اگرچہ وہی ہو اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی وہ امام صاحب جس مسلے پر کھڑے کو جنہوں نے جماعت پڑھائی ہے پہلی جماعت اولہ اس مسلے کو ہٹاؤ بس وہیں کھڑے ہوگا نماز پڑھو کوئی ہیرا جانی ہے یہ ساری کی ساری باتیں جہالت پر مبنی ہیں مسلح ہو یا نہ ہو امام جہاں جماعت اولہ جس نے پڑھائی ہے اس امام کے داہنے یا بائیں طرف ہٹ کر جماعت ثانیہ کرائی جائے تاکہ پہلی جماعت اور دوسری جماعت میں فرق رہے امتیاز یہ تھا دوسری آزاد اور اقامت کہنے کا بیان جب آزان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے یعنی مول جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے مگر حیا علیہ صلاح علی فلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہے اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہیں یعنی حیا علی صلاح جب آپ میں بھی کہے اور لا حول ولا اللہ اللہ بھی اور مزید بہتراہ کانا وما لم یشاہ لم جو اللہ نے چاہا وہ ہوا جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہ ہوا السلام تو خیر من مینندوم کے جواب میں صدق تھا و یعنی تو سچا اور نت ہوتا تو نے حق بات کہی ادان کا جواب ہو گیا جب اذان ہو اتنی دیر تک کے لیے سلام کلام اور جواب سلام کسی کو سلام کرنا سلام کا جواب دینا تمام اشغال موقوف کر دے تمام کاموں کو موقوف کر دے یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو تلاوت کو بھی موقوف کر دے اور اذان کو غور سے سنے اور جواب دے یہی اقامت میں بھی کرے اقامت کبھی اسی طرح جواب دیا جائے جو ادان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر محد اللہ خاطمہ برا ہونے کا خوف ہے کا جواب مستحب ہے اس کا جواب بھی اسی طرح ہے فرق صرف اتنا ہے کہ قد قامت صلاح کے جواب میں اقامہ اللہ و والارض کہ بھی پیش اور تا پر بھی پیش ماں دامت وا تو خدمت کے جواب میں یہ کہا یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے خد وقامت صلاح تو پیش ہے اور ویسے بھی وقت پر کے کہنا چاہیے قد و قامتِ صلاح خدامت صلاح اگر چند اذانیں سنیں تو کیا کریں سب کا جواب دیں نہیں صرف پہلی ہی کا جواب دیں اور بہتر یہ کہ سب کا دے دیں لیکن اگر پہلی کا دے دیا تو یہ بھی کافی ہے جب اذان ختم ہو جائے تو مؤذن اور سامعین یعنی خود مؤذن بھی اور سامعین سننے والے درود شریف پڑھیں اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم حدیث پاک میں آیا ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں دعائیں وسیلہ جو کہلاتی ہے یہ لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا اسی طرح جب معدین اشہد اللہ محمد الرسول اللہ کہے تو سننے والا درود شریف پڑھے اور مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے درو شریف پڑھے اور اس کا جواب بھی دے ساتھ میں اور پھر درو شریف پڑھنے کے بعد وہ اپنے انگوٹھوں کو بوسا دے کر آنکھوں سے لگا لے اور کہ قرۃ و عی نی بیکا یا رسول اللہ اللہ محمد اس, اس کی تفصیلی جو بات ہے اور اس کا تفصیلی طریقہ کار چمنے کا کس طرح چما جائے کہاں کہاں چما جائے کہاں کہاں نہ چما جائے مدنی مذاکرے میں امیر سنت اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کس طرح چما جائے سارا اس میں آپ نے طریقہ بھی ارشاد فرمایا اذان کا جواب دینا ویسے بھی واجب نہیں ہے سنت موقع ہے اور اقامت کا جواب دینا مستحب ہے متآخرین نے تصریب مستحسن رکھی ہے یعنی تصویف کہنا اچھا ہے بھلائی کا کام تصویر سے مراد کیا ہے اذان کے بعد نماز کے لیے دوبارہ اعلان کرنا یہ تصویر کہلاتی ہے اذان ہو چکنے کے بعد نماز کا دوبارہ اعلان کرنا یہ کیا ہے تصویف ہے اور اس کے لیے شرح نے شریعت متحرہ نے کوئی خاص الفاظ مقرر نہیں فرمائے بلکہ وہاں کا عرف جیسا اس قسم کے الفاظ کہے جائے مثلاً الصلاح, الصلاح اتنا کہہ دیا جائے نماز نماز یا قامت, قامت نماز کھڑی ہو چکی نماز کھڑی ہو چکی یا یوں کہہ دیا جائے السلام والسلام سلام علی رسول اللہ السلام تو السلام یا رسول اللہ یہ ہماری اسلامی کہلاتی سدائے مدینہ اذان و اقامت کے درمیان وقفہ کتنا ہونا چاہیے اذان و اقامت کے درمیان وقفہ کرنا سنت ہے اذان کہتے ہی اقامت کہہ دینا مکرو ہے مگر مغرب میں وقفہ تین چھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت کے برابر مغرب میں زیادہ وقفہ نہ ہو تین چھوٹی آیتیں پڑھ لی جائے ، اتنا وقفہ ہو یا ایک بڑی آیت پڑھ لی جائے اتنا وقفہ کرنا چاہیے باقی نمازوں میں اذان و اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہو اتنی دیر تک ٹھہرے اتنی دیر تک وقفہ کرے کہ جو لوگ پابند جماعت ہیں وہ آ جائیں مگر اتنا انتظار نہ کیا جائے کہ وقت کراہت آ جائے جیسے کہ ہمارے عموماً اذان کے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جماعت قائم کی جاتی ہے صحیح ہے اور فجر کے لیے کم و بیش پچیس منٹ یا تیس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے کہ پچیس تیس منٹ پہلے اذان کہی جاتی ہے اور اس کے بعد جماعت قائم کی کیونکہ ہمارا عرف ہی ہے اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اذان کے پندرہ بیس منٹ کے بعد جماعت قائم ہوگی اتنی دیر میں لوگ وضو استنجا سے فراغت پانے کے بعد سنتِ قبلیہ بھی ادا کر لیتے ہیں تو جماعت میں وہ سارے کے سارے لوگ جو پابند جماعت ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اذان سن کر مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے یہ ناجائز ہے اس کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے ان کو چاہیے کہ اذان سے پہلے باہر نکل جائے وقت سے پہلے نکل جائیں لیکن آزان سننے کے بعد نہیں نکل سکتا انگوٹھے چمنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے وہ یہ تھا کہ جب کہہ دے معذے اشہد محمد الرسول اللہ تو ہم درو شریف پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد ہم بھی کہیں گے جواب میں اشہد انم محمد الرسول اللہ درو شریف پڑھ لیں گے پھر اب کیا کریں گے اپنے انگوٹھوں کو ہوٹوں سے لگا کر چوم کر آنکھوں پر لگا دیں گے اب دعا پڑھ لیں گے اللہ محمد یہ دونوں نے ازان اس طرح کرنا ہے آپ نے ایک ازان کا جواب دے دیا دوسری کا تیسری کا چوتھی کا پانچویں کا آپ پر ازان کا جواب دینا اب ضروری نہیں ہے لیکن بہتر تو بہتر ہی ہے امیر علیہ سنت بداضی کو بارہا دیکھا گیا ہے کی ازان کا جواب دے چکنے کے باوجود بھی دوسری تیسری چوتھی جتنی ازمی ازان سے سب کا جواب دیتے ہیں آزان کے وقت وضو کرنے والا کیا کرے تو آزان کے وقت وضو کر رہا ہے یا کسی بھی زاویے سے نماز کی تیاری کر رہا ہے اس کو زبان سے جواب دینا ضروری نہیں ہے لیکن دے دے تو اچھا ہے مثلاً نماز ہی کے لیے چل رہا ہے تو رکنا ضروری نہیں چلتے چلتے جواب دے لے وضو کر ہی نماز کے لیے رہا ہے تو دوران وضو جواب دے لے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے ویسے ہی چل رہا ہے تو رک جائے اور پھر جواب دے رمضان میں مغرب کی اذان میں اور جماعت میں وقفہ زیادہ ہوتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں یہ عام دنوں کی بات رہی رمضان کے علاوہ اگر رمضان میں بھی اتنی جلدی جماعت قائم کر دی گئی تو شاید دو چاری نمازی ہوں گے پھر سب کی جماعت رہ جائے گی کہ پہلی صف کو پانے کے لیے چل رہا ہے اور ایک ایک, ایک اس مستحب پر عمل کر رہا ہے وہ پہلی صف میں پانا جگہ پانا بھی مستحب ہے اور اقامت کے وقت بیٹھے رہنا بھی مستحب ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض اس بات کے قائل ہیں کہ بیٹھا رہے بعض اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلتا رہے پہلی سب کو پانا بھی مستعب قرار دیا گیا جس پر بھی عمل کرنا لیا میں نے آپ کو دونوں باتیں بتا بتانی میٹھے میٹھے اسلائی بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے ساری دنیا کے